اب آئی بات پہلے آزاد کی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ اسکول نت خلو حاضریا اور جب ہم نے کہا حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ حاضریا اس بستی میں یہ بستی کون سی تھی کچھ اضاف کا خیال یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھی اور فلسطین کا مشہور شہر ہے اریہا نقشے میں اب بھی نظر آ جائے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تھی اور ڈیڈ سی سے کوئی فائیو مائل ڈسٹنس کے, کے, کے پہ یہ واقع تھا اب بھی نظر آتا ہے نقشوں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تھا اور حسد موسا علیہ السلط والسلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشا بن نون کے زمانے میں اسے فتح کیا گیا تھا اور قدیم آئمہ جو ہیں مفسرین ان کا رخ اس طرف ہوا ہے وہ کہتے تھے یہ بیت المقدس ہے اور بھی متعدد شہروں کے نام دیئے گئے ہیں بعض نے یہ کہا کہ اکبا تھی اکبا اب بھی آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ اور کچھ کا اور بھی خیال ہے حتیٰ کہ اردن تک آئے ہیں کہ اردن کی کوئی بستی تھی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا بہرحال کوئی بھی بستی ہو اللہ کا نے فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ حاضر القریہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فکولو سو کھاؤ منہا اس بستی سے ہے سو خوب کھاؤ ہے سو جہاں سے چاہو معلوم ہوتا ہے کہ شہر آباد تھا اور بھرا پڑا تھا خوراک سے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شریعت میں آزادیاں رہی ہیں کھانے پینے کی پچھلی شریعتوں میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کھاؤ اور ہی اسے جہاں سے چاہو رغدن رغدن کا مطلب اچھی طرح کھاؤ خوب کھاؤ وت خول بابا اور دروازے میں داخل ہونا سجدن سجدہ کرتے ہوئے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس پہ مفسرین نے بہت بحث کی ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کر کے پھر داخل ہونا کیونکہ این سجدے کی حالت میں تو آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا کچھ حضرات نے اس پر پھر بحث یہ بھی کی ہے کہ شہر کا دروازہ آخر کس طرح مراد لیا جائے تو نصفی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ تم تم کھاؤ پیو خوشی سے اور شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرنا یعنی شہر میں جو معبد ہے جو عبادت گاہ ہے وہاں جا کر سجدہ کرنا اور سجدے سے مراد اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تم کھاؤ پیو اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جا کر جو عبادت گاہ شہر کی بنی ہوئی ہے وہاں جا کے شکرانے کے طور پہ نفل پڑھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان تم پر کیا یہ ہے جس طرف امام نصرفی رحمت اللہ علی بھی گئے اور ہمارے اساتذہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہاں پر سجدے سے مراد نماز نہیں بلکہ جو عبادت گاہ ہے وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا وکولو اور یہ کہو حتن ہتہ کا لفظ کہو ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا جو آپ سے عرض کر رہے ہیں اور محسرین اصل میں یہ کہتے ہیں وکولو حتتن کا مطلب یہ ہے کہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے حسب معمول یہاں پر جو بات کی ہے وہ بڑی وزنی ہے راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حتا کا لفظ جو ہے نا یہ مراد نہیں مراد یہ ہے کہ توبہ کے کلیمات کہنا اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور دلیل انہوں نے اپنے نظریے کی یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو زبان عربی تھی نہیں ان کی زبان تو تھی عبرانی ان کی زبان تو تھی کوئی اور تو اس لیے حتہ کا لفظ جو ہے اس کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ٹرانسلیشن ترجمہ یہاں بیان کیا تو حتہ کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے لیے معافی کے جملے کہنا معافی کے کلمات کہنا اس سے سیدھی سادی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ آدمی پر جب اللہ انعام کرے مہربانی کرے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے نشے میں نہ غرق ہو جائے بلکہ اپنی خطاؤں کو بھی یاد کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے اسی لیے کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دعا کی قبولیت کا فرمائیں کہ میری دعا قبول ہوتی رہے میں کیا کروں اس معاملے میں تو آپ نے فرمایا تم خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ مصیبت کے موقع پر تمہیں یاد رکھے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب شہر فتح ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ اور فوج بڑی اکڑ کے داخل ہوتی ہے اور بہت زیادہ غرور اور فخر کے ساتھ اللہ نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ اور حتا کہنا مراد یہ نہیں ہے کہ بے آئی ہی یہ لفظ ادا کرتے جاؤ بلکہ مراد یہ ہے کہ زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جس سے توبہ اور استغفار کا مفہوم نکلے اصل تفسیر یہ کی گئی باہر المحیط میں یہ حیان اندلسی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اسی کی تائید کی کرتبی رحمتہ اللہ نے بھی اسی کو لکھا ہے ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ان کا بھی رجحان اسی طرف بظاہر معلوم ہوتا ہے اگرچہ بہت کم الفاظ ہیں لیکن بظاہر رجحان ان کا معلوم ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم ایسے کلمات کہنا جن سے گناہوں کی بخش گناہوں کی بخشش کی درخواست اللہ کے سامنے جائے اس کی ایک مثال آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ایک لفظ آیا ہے حتا سے مراد ہتا کا لفظ جو ہے اس کو اگر عربی میں آپ ٹرانسلیشن اس کی اردو میں کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ جھاڑ دے اتار دے ختم کر دے اور ایک اسی لفظ کی مثال آپ دیکھیے بڑی اچھی سورہ نسا میں آئی پانچویں بارے میں سورہ نسا میں ایک مثال اس کی بڑی اچھی مل جائے گی پانچواں پارا ہے اور, اور چوتھی سورت ہے انسا ان اور آئت نمبر ایٹی ون یہاں اچھی مثال اس کی مل جائے کیونکہ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے کیا ہوتا ہے صرف ایک لفظ لیجیے بلکہ آٹ نمبر 80 سے دیکھیے فقط اللہ اور جس نے اتاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اللہ اس نے یقینا اتاد کی اللہ تعالی کی ومن طلح اور جس نے منہ پھیر لیا فما ارسلنا تعلیم حفیظہ اور ہم نے آپ کو کوئی ان پہ نگران تھوڑا ہی بنا کے بھیجا بن اور یہ کہتے ہیں تاطن تعتن تا ہے مانتے ہیں بس ایک ہی لفظ ہے نا یہ اسی طرح جیسے انہیں کہا گیا ہت تو مراد یہ نہیں تھی کہ بیعینی یہی لفظ کہتے رہو بلکہ مراد یہ تھی کہ ایسے جملے ادا کرو جن جملوں سے پتا چلے کہ تم معافی مانگ رہے ہو وہ یہ اور منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاتن ہم نے اطاعت کی حالانکہ منافقوں کی باتیں پوری لمبی جوڑی تھیں آگے دیکھیے بردو من بردوم دیکھا اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں یہ بتاف منہم تو ان میں سے گروہ منافقین کا رات اس حال میں وصل کرتا ہے غیر اللزی تقول اس جملے کے علاوہ جو آپ سے کہ بات کے علاوہ اور بات کیا تھی تعتن ہے ایک ہی لفظ لیکن مراد پورے جملے وہاں بھی اسی طرح ایک ہی لفظ لیکن مراد پورے جملے ہیں واللہ یکتب یبیتون اور اللہ لکھ لیتا ہے جس حال میں یہ لوگ رات بسر کرتے ہیں فارضان آپ ان سے منہ پھیر لیجئے و توکل اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے وہ کفاب اللہ وکیلا اور اللہ آپ کی کار سازی کے لیے بہت ہے آپ کے کام بنانے تو یہ جو لفظ یہاں پہ آیا ہم نے ان سے کہا توبہ کے کلیمات کہتے رہنا نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گنا معاف کر دیں گے تو حتہ کا جو تشریح کی اس کا خلاصہ یہ کہ بے آئین ہی یہی لفظ کہنا مراد نہیں کیونکہ ان کی زبان تو عربی نہیں برانی تھی مطلب یہ ہے کہ ایسے جملے کہنا جو استغفار پہ معافی مانگنے پر دلالت کرتے ہوں اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا یہ مقام حل کیا ہے اللہ کم خطا ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناؤں سے درد گزر کریں گے وسنزید المحسنین اور ہم اضافہ کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو لوگ محسن ہیں نیک, نیک کام کرنے والے ہیں ان کو زیادہ دیں گے یعنی جو لوگ تم میں سے گناہگار ہیں ان کو تو بخش دیں گے اور جو گناہ نہیں ہیں اپنے فضل کا ان پہ اضافہ کر دیں گے ان کو اور زیادہ اور زیادہ مقامات دے دیں گے